الله الرحمن الرحيم نحن له على رسوله الدين أما بعد تعود بالله من الشيطان الغجيم قال الله تعالى وما أبروا إلا ليعبدوا الله مطلصين له الدين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إننا الأعمال بالنيات وإننا لكل مرئس بانواء ومن كانت حجرته إلى الله ورسوله فاشجرته إلى الله ورسوله ومن كانت حجرته لدنيا يطيبها ومرأة يمسكها فاشجرته إلى ما هاجر إليه الله عليه وسلم وقدق رسول النبي الكريم أحسن مجابسين الإسلام أنتار مهاجرين قوار طالبان پاکستان کے رضاکاروں جانکاروں خدائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتیس ڈگری آغام کی کافی ساری شرما ہے آج کی اس مبارک مبارکباد میں ہم جن باتیں کریں گے جل جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر عمل کرنے کی سفید محترم چیتوں اور موضوع ہے اصلاح یعنی اصلاح کی تصدیق کرنا روک اللہ رض اللہ مطلف الدین حکم نہیں کیا گیا مگر یہ کہ اللہ کی عبادت اس میں کریں کہ انہوں نے تین سو خالص اللہ کے لیے کیا ہو یعنی صرف رسول اللہ صلی اللہ تمام اعمال کا سر ہے اگر نیت اچھی ہوگی معامل کے قبول ہوگا اور اگر نیت صحیح نہیں ہوگی تو عمل قبول نہیں ہوگا اس میں نظر رکھنا چاہیے کہ یہاں اعمال سے مراد کامنا سارحہ ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اعمال کر رہا ہے تو اس کا نیک ہوگا اس طرح کر نہیں ہے بلکہ یہاں اعمال سے مراد کامنا لارحہ ہیں یعنی اگر آپ نیک کا عمل کر رہے ہیں لیکن اس کی نیت میں فرق ہے تو وہ عملوں کو قبول نہیں ہوگا اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں اور آدمی کو اسی کے نیت کے مطابق نظر ملے گا اگر نیت صحیح ہوگی تو اس کو ملے گا اور اگر نیت नहीं نہیں ہوگی تو بجائے کباب کے آداب ہوگا اس لیے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے بات والے کہہ رہے ہیں طرف ہو جت ہو رسولی تو اس کی جت اللہ اور اس کے رسوئی کے لیے ہوگی تم انچانک اجرت ہو یہ دنیا میں سیکھا اور جس کی اجرت دنیا کمانے کے لیے ہوگی دنیا پانی کے لیے شادی کرنے کے لیے ہجرت کے لیے ہوگی جنگاشت کے لیے ہجرت کی ہے یعنی یہ مغل آدمی دنیا کمائے اور سلام روزی کمائے یہ نہیں پاکل ہے اور کسی عورت سے تحریر کے مطابق شادی کرے نئے کامل ہے لیکن اگر اس کی ہجرت کا مقصد یہی اعمال ہے تو اس کی ہجرت ہمارے سفر اللہ اور حدیث میں محمد اس لئے لڑتا ہے اور ایک اپنی لڑتا ہے کہ اس اللہ جن لوگوں میں سے دھول اللہ کے راستے کا گنجائش ہے تو اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی قانون فرمایا اور ایک عمومی قاعدہ اور اصول قیام سنایا کا اللہ, روح بی اللہ. تو اللہ کی طبیعت کو, بلند کے لیے، کی کو کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو بلند کرنے کے لیے اپیل سے جیلے گا اللہ کے راستے ہے لیکن تو نام کمانے کے لیے کمانے کے لیے اور اپنے آپ کو مجبور کرنے کے لیے یا اپنی قوم کے نام مجبور کرنے کے لیے یا اپنی بہادری کی وجہ سے لڑتا دریا کاری کی وجہ سے لڑتا ہے یا صرف قیمت کے حصول کے لیے لڑتا ہے لیے نہیں لڑتا افسوس کی لڑائی یہ شکایت نہیں ہے بلکہ صرف جنگ ہے اور وہ اللہ کے راستے کا مظاہرہ نہیں ہے میرے دوستو بکرم دوستوں جو بھی عمل کرتے ہیں جو بھی ٹھیک عمل کرتے ہیں ہمیں اپنی اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے نیتوں کی اطلاع کرنی چاہیے لیکن کیونکہ ہم انسان ہیں اس لیے نیتوں میں گڑبڑ پیدا ہو سکتی ہے اور نیتوں میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے اس لیے ذریعے اطلاع بیان کرتے ہیں اور اس لیے سب سے پہلے میں خدمت کے اخلاق پیش رکھتا ہوں اور اس کے نظر ہے کہ ہم کوئی قیمت کے حصول کے لیے کہیں نہ لڑ رہا ہونے کے لیے اپنی بہادری کو لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی قوم کا نام مجبور کرنے کے لیے نہ لڑ رہا ہو تبدیل کرنا چاہیے اور نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا جنت کے حصول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ہونی چاہیے اور یہی قانون ہے کلیہ قانون ہے تاکہ اللہ کے طی نے بلند کرے تاکہ اللہ کے اکرام کو قائم کرے نہ قائم کرے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالا کرے وہ وطی صلی اللہ وہی اللہ کے راستے پر مجھے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شدید بیان دائی ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سب جہنم میں ڈالا جائے گا وہ شہید ہوگا اللہ جلد جلد تو شہید کو اپنے ہاں بلائیں گے اور اس کو حکم کیا جائے گا اس شہید کو اٹھاؤ اور جہن جلد ڈال دو وہ شہید کہے گا الفاظ ہوئے گا اے میں نے تو تیرے راستے میں لڑائی کی ہے میں نے تو تیرے راستے میں کٹال کیا ہے تو وہاں جنوبی عجبا کتنی جھوٹ بولتا ہے تو نے اسی کے لیے لڑائی کی تھی مخال اجھى ہوں کہا جائے کہ یہ بہت زیادہ مورچوں کو کیا ہے اور جو تمہارا مقصد تھا دنیا میں وہ تمہارے مان لیے بہت شکار ہے لوگوں نے تمہاری تعریفیں کر لی ہیں لوگوں نے تمہاری عزت کر لی ہے اور لوگوں نے تمہارے بارے میں ویڈیو بھی بنائی ہیں اور کہانیاں بھی لکھی ہیں اور داستانیں بھی بنائی ہیں تمہارا جو مقصد تھا یعنی شہرت اور نام و نمود تھا وہ تو ہو چکا ہے وہ فرق یعنی سب کچھ وہاں جن جگا لو اور اس کے لے جاؤ اور جلن نکال دو میں منہ کے گنگ جہنم میں نکال دیا جائے گا اس دوسرے پر وہ کاری ہے وہ عالم ہے وہ مفتی ہے کہ اس لیے قرآن کرتا ہے باقی لوگ اس کی تلاد وسون اور عالم ہے جو کہ اس لیے بیان کرتا ہے اور اس لیے اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ لوگ اس علم کا اطراف کریں لوگ کے علم کا اعتراف کریں اور علم کی تعریف کریں اللہ جل جلا لو کے بارے میں حکم گا کو جہنت میں ڈال نمبر اللہ کے راستے میں فرض کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کے حکم کریں گے ڈال دو وہ جدید کہے گا کہ اللہ میں نے تو میرے راستے میں فرض کیا ہے مال فرض کیا ہے بچیٹیں بنائی ہیں مجرے بنائے ہیں اللہ جلد اللہ ہم نے حکم دیا ہے جیسے کہ حید میری یہ بات صحیح ہے اور کچھ حالیم سے بھی موضوع بار ہوا ہے جو عدید کر رہے تھے وہ انتہائی توجہ طرف ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور لیکن کیونکہ اس کی نیت صحیح تھی اللہ تعالیٰ اس لیے میرے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں اور اپنی نیتوں کو صحیح کریں جس طرح آرز کیا کہ فرمایا کہ نہیں وہ لوگ اور ہر قوم ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی الحمد للہ جہاد میں مصروف ہیں اس لیے یہ بات عرض کر کے ضروری ہے خاک نہیں ہے میں دوسرے مسلمان بھائیوں سے متوجہ ہے اسی طرح بات کر کے ابراہیم طالبان میں شامل ملا کر کے مشکل سے متوجہ کی آپ کو بات کا شکر ادا کرنا چاہیے پاکستان میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سبق بنایا اور پاکستان کے اسلامی نشر تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبول کیا اس لیے آپ حضرات کو اس کا چاہیے خودہ حرکت نہیں کہنا چاہیے اور ہمیں خون کو اس بات کہ وہ کسی ہندی یا کسان یا پنجابی کے اوپر فخر کرے کہ ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا جلدا لوگوں کو چھڑکا جائے یا من والوں <سؤال> کوئی قوم قوم کو مذاق نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ جس قوم کو مذاق اڑا رہا ہے وہ مذاق والی والے سے زیادہ بہتر ہو نہ اور نہ عورتوں کو اس کی دوسری عورتوں کو مذاکر اڑانا چاہیے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ سنا اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہو شکایت پانچ قسم کی چار ہے کہ قوم کی وجہ سے ایک حصے کے اوپر چڑھنا اور ایک حصے کا لذاف اڑانا یہ عورتوں کی عادت ہو سکتی ہے یہ برسوں کی عادت نہیں مظاہر بھائیوں سے گزارش ہے روس سے تعلق رکھنے والا اگر کبھی رکھتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے پر ایمان رکھتا ہے تو ہمارا بھائی ہے لیکن وہ پاکستانی جو کہ اسلامی نہیں اور اس جمہوری شریعت کے مطالب سے وہ کارا بھائی نہیں ہمارا جشمن ہے جیسا کہ آج ان تین بچوں کے خلاف بہت مثلوط ہے انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے سات ساتھیوں کے اپنے بھائی ان خوشیوں میں ہیں اللہ کے دل میں ایک اس وارث ہو کھولنے کا لیکن وہ اس میں والد کو کبھی فضائی کرنے کے لیے تیار تھا موجود تھا اور جو ہم <سلام> سے کوئی معلوم نہیں مسلمان آ رہا تو بھی اور جو ہے جیسے کہ نام پر سارے جانے والے یہ موسی اور سردار ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک طریقہ ان کا میری سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں اس لیے میرے مختلف سرسی ہو اور مجھے اللہ کے ساتھ کرتے ہیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرتے ہیں اور اپنی نیتوں سے اس میں کوئی شک نہیں ہے یا دن لوگوں نے اپنے احباب کو چھوڑا जिन्होंने अपने बाल बच्चों को छोड़ा जिन्होंने को बोड़ा और बच्चों की इजाज़त की यकीन उनके लिए तो बच्चे कशोर और कोई शब्द ही لیکن جو کہ ہم انسان ہیں اور انسان میں کمزوری ہوتی ہے اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سوچ ہو کر اپنی نیتوں کے اخلاق کرتے ہیں اور اپنی نیتوں کی خلاف کس طرح کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ذریعہ کی بالادی کے لیے اور شعیل قانون کو پوری نافذ کرنے کے لیے ہم یہ بات کرتے ہیں عظیم احکان ہے آج مختلف خوبیوں کو اور مختلف زبانوں کے باوجود ایک چلے ہوئے ہیں ہم نے مشاہدہ کیا اور رنگولی کے سطحوں میں جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں والے اور مختلف رضوانوں والے اور مختلف قبولتوں والے مظاہرین ایک گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان اللہ اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو درست کریں اللہ تعالیٰ ہمارے انجام کو بخیر بنائے آپ کے لیے اور میرے لیے اور وغیرہ لوگوں میں بہت بڑی عبرت سے کہ جنہوں نے جہاد کیا جہاد کیا, کیا اور جہاد کیا لیکن آخر میں انہوں نے بیانتیں کی اور آخر میں کی, کی اللہ تعالیٰ نے انہیں جدید و رسوا کیا اللہ خوشام کرنے کے لیے اللہ حدیث ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کو ظاہر نہ کر پائے اللہ تعالیٰ ہمارے قربانیوں کو قربانیوں کو ضائع نہ کر بلکہ اللہ تعالیٰ ہماری قربانیوں کو قبول کرتا کر بالا دستی کا ذریعہ بنائیں تعالیٰ دلاز دلاز دلاز اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ہم آپ حضرات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کے لیے ہم لکھ رہے ہیں یعنی کہ اللہ ہونے اللہ اللہ اللہ والا دکھائی ہمارا مبارک ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی شرح کو قبول کروائے اور ہمیں ان مجاہد جاتیوں کے ملاقات کی کوشش کروائے وبارک السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ